مال تب وسولا تو اس ولا مالا سے وصولی وقع تمل محمد مدن سبی اللہ ہود فاعوذ بادوف من بلاہی نشی بسم ملا الرحمن روحی آتا محم و شدید متُ ب اللَّه الصدق الله نَولان العظيم صدَقَ وَب غَدَا رسولهُ بيركَدمُ الأنم إ الله وَمد إكَهُ يصد ن تسلیمو تسلیم السلام تو السلام علیک س والا صحابیا سید حبیب اللہ یا <سلام> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کیناتی اور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرن تعداد بعد عاجزانہ دعا ہے مولا وحدہ لا شریق جل شانہ نفسو شیتان انشان دے ہر شر ہر فیتنے اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجا ترما رب کائنات اپنے پاک حبیب کا صدقہ دینی دنیاوی اخروی گھاٹے خسارے تو اپنے دی دائمی پناہ نجات اتا فرماو برادر محافظ محمد ریاست فہب دی شادی خانبادی دی تقریب دے اندر اسم احفل شریف دا احتمام فرمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبلہ حافظ حیب دی شادی نو بخیر انجام فرماوے اور اس محفظ شدی برکترال مولا تعالیٰ اس جوڑے نو ایک دوسرے دے حقوق دی ادائیگی دی توفیق اطاف فرماوے میں اپنی ماو بہنا عورتوں نو الماس کرنا کہ جننے تک تقریر خموش ہو خاموش ہو جان کیونکہ جی میں عورت دے دی عورت دی عورت دی جسم کا دا پردہ دا واجب ہے اویلی کا دا پردہ بھی واجب ہے دی آواز غیر محرم سننے ایک گناہ ہوے گی سننے والے بھی گناہ گار ہوا سان بھی گنہگار نہ کرو آپ بھی گناہ گار نہ ہو اور کچھ دیر واسطے مہربانی کر کے خاموش ہو جاؤ انتہائی خوشی اور مسرت دی گل ہے کوئی اہل اسلام دے بچوں اہل ایمان دے دروجہ تو بچ کے ہٹ کے ساد واجے تو ہٹ کے بچا دوسرے بچا کے, دوسرے انوں بھی بچا کے اپنی شادی دینے اسلام دے مطابق کر او بندہ مبارک دبارکباد کا مستحق سڈے لوگ سمجھ بن گئی ہے قوم دی سمجھ بن گئی نظریہ بن گیا کہ جس شادی تے تول نہ ہووے ہو شادی شادی نہیں جس شادی دے اندر کنجر خانہ نہ ہووے ہو شادی شادی نہیں جس شادی دے اندر خسرے نہ نچن وہ شادی شادی نہیں جنہوں لوگ مولا, دی مولا سونے نے دیجرائیے مولا سونے تو فرمائیے وہ اپنی شادیاں دے اندر بری رسم نہیں کرتے بری رسم بچ دے نے اور کوشش کرتے نے کہ ساڑی شادی اج ہو جی میں نبی سونے حکم فرمایا مگر کہیں دیئے کہ یار پتہ نہیں تو شادی سی یا ماتم سی. کوئی یہ کہیں دے. برادری کہ بابی بن گئے ہو تو ٹول ہی نہیں مارے ہو. کوئی کہ جناب کٹڑو بن گیا ہو کٹڑو ماں پوچھنا کیا دینے اسلام دے مطابق چلنا یہ صرف بابیاں ہر مومن سلمان شریعت رسول لاگو ہوئے ہر حال دے اندر ہوئے ہر آم تو بچنا فردے اور فرد نو ادا کرنا فرد بزرگ فرما رہے فرمایا جہرا مخلس مومے نے خالس مومے نے وہ بہ شادی آل گھر جمنا ہو گھر مرنا ہوے۔ با میں شادی ہوگرد ہو ہو ہو کوئی حال, ہو مومن ہر حال دے اندر پہلے شریت نو ویخد پھر قدم چکد ادرت چنے دے بغدادی سے کسی نے پوچھا دی زندگی بڑی کامیاب ہے اللہ دے دی زندگی بڑی کامیاب زندگی راز کی ہے سبب کی ہے تبجو ہے مردے بن کے نہ مہربانی کرو جی جمدے ہو گیا آگ سبحان اللہ ہاں ہاں ای پچھلے سرخی لا گیا نہیں لڑکی لے پی تو ہو پوچھے ای جائد بڑی کامیاب ہوندی ہے اس کامیاب زندگی کا راز کی ہے آپ فرما فرمایا سب زندگی دی کامیابی آ دے بے کہ اللہ ولییا دی جماعت دے ہے کہ جد بھی کام کر لے کوئی کام کر لے پہلے اس کام شریعت رسول پیش کرنے آ اگر شریعت اجازت دے تو کر لے آ وغیرہ چڈ دے آ فرمائے رام یاب زندگی جی چشتیاں ہاں ای جی ات ف نوے کوئی نہیں اس قوم دی اقل علی فرقی جد دی خراب ہوئی ہے نا اے پٹڑی کو لے گئے میں چیلنج کرنا کوئی مائی دے سعد سابت کر دے میرا خون معاف ہوا سنو وکانے ملان دیا گلا جایا کرے سنتے سا کے خسرے وکد نے پر اج یہ می وکن لگ پے خدا کی کسم کر کے آ نبی دی وراثت کا وارس نہیں سکتا یا لالچی جی کتا گا یا زمانے دا ظالم گا جڑا جا گا جڑا نبی دی وراثت دا وارس ہے وہ کدی ویک سکتا ویکن والے لوگ دیا نہیں کوئی سا نو حدیث جو سابت کی ہے کوئی قرآن جو ثابت کی کڑا ہے میں گل پیا پھے جی ڈھول بالکل حرام ہر تے سارے پاس حرام ثابت کر کے نا تخ آخے تھوڑا جہ جائے تھوڑا جہا کوم تو کنخڑے کر گئی ہے بھائی ساڈا جباد پہ دے تھوڑا جہب چڑھ دس ویل گوٹ نپڑے نہیں وٹو تی کی آن لو دے لالے نو جس ویل کپڑے وٹائی دینا یہ کپڑے وٹان آئی رسم نو ہاں یہ دارے چڑ لکھے اس ویل ٹول مارنا چاہیے تھا کہ پتا لگ جائے شادی ہو رہی ہے پر یہ فدو قوم انکیا جی جی کوم نے آخیا کوئی ہردیس نہیں اے حدیث نہیں مل سکتی کہ اندر جر باجا جید آیا ہوئے اے بے شمار ملدیاں نے جہد میرے آکا نے فرمایا سات باجا حرام ہے شیتان کی آواز اور یہ یزیدیاں دا کام ہے اے امام حسین اللہ بے بی دین بین کر بلا فرما فرمایا جدو میو اپنے پتا لگتا ہے کم یسیدیاں حسینیا کا آخیا کرو کٹڑو بن گیا اتبھی با بن گیا اتنے فرکا نو یہ ہو گیا تو وہ کوئی شہ نہیں لے لے. بس صرف تیری فرقی اپنی تھان تاری تین سمجھ آ جاوے کہ شریعت مصطفیٰ فیڑیاں رسم کا دا درس نہیں دلن دی نہ بڑھاو دین بلکہ میرے پاک نبی تے فیڑی رسما نو مٹاو آیا یہدی دیا رسماں نسر لیا دیا رسمان اور جو اج کل ساڑیاں شادیاں ادر آک سنت عمل ہوتا ایک سنت تمل آتا لکھا حرام دم ہوگی تھی مرد دا مخلوط نظام کوئی پتہ نہیں جناب یہ کھیڑے سارا ملیا کھاتا اج کل جنا زنا سنا ہونا چکلیاں چ نہیں ہوں دے ہمدال لڑا تو نے بزرگا نے سڈیا اکھا کھو توجہ نہیں جا فرمائی ہو کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ اس مخلوط نظام کی ایک سنت دا ہوں کی جی سنت دا ہو رہی ہے میں آخیا اتی کا پترا نباد جڑی سنتاں پڑھنا نباد سنتاں جدو نباد والیاں سنتاں پڑھیا کرنا تو دو چار مراسی ساتھ لیا انہوں نے آخر کر کٹو ڈھول میں سنتا پڑا جی کوئی بندہ اج کرے بھائی سنت پڑے میرا سی بلا کے تخو گے کی آخو گے وہ سارے چوپ ہو انو بھی مرافی آخو گے اچھا جہاں سورنت مراسی سدا کے سورت پڑے اُنہوں میرا تھی آدھے جہاں مراسی بلا کے خود پیسے دے کے سورنت عمل کرے لے اور یاد رکھنا جہاں مال اراسیاں خس رہے ہیں ضائع کر لیا مال نہ دنیا خرد بالکل مولا دا کہ فضول خرچی کردرین کانو اخوان شاخی نال نو ذائقہ لے شیتانا یعنی ہر پاس اپنا خسارا اپنا گاٹا کر کے موڑا آنے آنے، جی خوشی ہے. شادی ہے جی شادی کا ماننا دے خوشی ہوجیب گل ہے کہ یہ اپنے آپ کہ آش کے مستفا ہے اور شریت مستفا دیا تھجیاں اڈا کے خوش ہو مومن شریعت دی ن فرمانی خوش نہیں ہوتا اتباع مستفا چ خوش ہوتا ہے اگر کامیاب زندگی چاہنے ہو اپنا ہر کام شریعت پیش کرو جے شریعت آخ اوے کرو زندگی بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب گل گلی خوڑی وہ بندے تر چار بہتے سن آخر یار اب وے وے کوڑ مارو جہ مننے ہو بندہ پہ آ یار کو پرانا تھی انہیں یار. حال سا اہ آخار میں بالکل سکی زمین حل ہٹ مچھلی نکل آئی منسرا میں تیسرا بیٹھا سورے دیا آخیا میں باتی چاری باترانہ بری ہوئی ساری چوپ بیٹھیا انہیں آخیا من گئے یہ گل من نہیں خدا دی کسم کر کے نا جدو اثل لوگ شریعت مستفا چل پے نہ ادو حالات تبدیل ہو جانے شریعت مستفا کا حکم والا تبرج ن تبر جا لی مولا درآن فرما ہے فرمایا اے عورتوں چار دیواری دے وچ بیٹھ جاؤ اپنی چار دیواری تو باہر دورے جاہلیت وانگوں نہ پھرو دوسرے مقام تے مولا نے فرمایا ورا یذرب نبی اور جرہن الیعلم ما یخفین من زینتھن اے عورتوں اے مسلمانا دیا بیبیاں پر گل آئی مسلمان واسطے گل آئی ایمان والے واسطے گل آئی مومنا واسطے مولا دے قرآن نے فرمایا اے مسلمان بیبی او اپنی چار دیواریاں دے اندر تب کے پیر بھی نہ مارے آجے کیوں کہ تھواتے چھپے زیور دیا واد کوئی غیر محرم نہ سن لے قرآن فرماؤں دے اے دے زیور دی واد غیر محرم نہ سن اپنی آواز کا کی آلم ہوا فتہ بریلی در لکھا خرت کی آواز محلے فیچنا چاہ حضرت بے نے فرمایا نگمت الرطرت پردہ ایواز دردہ بھی واجے اپنی آواز نی لو کیوں قرآن دا حکم جے جی ادی آواز محرم تک جاوے گی پامیں قرآ تروت دی جے پام خبر دی جے پام تقریر دی جاوے غیر محرم دی آواز غیر محرم نہیں سن سکتا نہ سنا وال والی بھی لانتی ہے سنن والا بھی لانتی مولوی سیتے ہو جانا جگ سی ہو جائے کوم تو آدی پر سیدیا ہو جان جا دا جگ سی ہو جائے خدا دی قسم کر کے آزرگ فرمو دے لو دنیا دا سارا فتنہ کٹھا کرو چار حصے بنتے نے جیسے تین حصے فتنہ رن دے. اور میرے آقا نامدار نے فرمایا میں جہنم دے اندر سب تورتیں کیوں ایک کرم جاوے گی نال چار کرمال ابا بھی نال درا بھی پتر بھی تشوار بھی ہرک کرمالی ٹبر نئی جی کرم کا ٹبر بن گیا تھے پورا محلہ گیا جو فرمائی ہوئے یہ فتنا موکی جی میں مثال دینا کیا اسلام نظام ہے اسلام نے فرمایا اے دی آواز اے دا جسم لکاؤ تا کہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے دا نہیں نہ آباد لکے آباد بھی باہر کڈو دے جسم ادا کرو اتو قانون بنا کے مارو تے ایور اسلام دے قانون کے یو دیا فیتنے بھاؤ دے فتنے دا بوا بند کرو نہ کسے دا دل دماغ مت سر ہو نہ پاوے گی نہ فتنے دا دروازہ کھلے گا نگاہ پیے آواز سنیے نگاہ پیے نگاہ تم اگاں ودیا جناب والی نفس جاگیا وے خاہ اٹھے لے لیں, خواہشات لیں مرد ناگل کر دسنا چلے اگو کر لی اگوا کرچا ہو گیا اگوا درچا بنایا اسامڈ اگوا ہونا ہی اگوا تو بعد جبریزی نہ ہوا تور پرچا جبری بنا تو بعد زیرا لکان واسطے قتل ہو گیا وے ایک نگاہ پٹکیے ایک آباد نکلیے تھے اتنے فتنے کھڑے ہو گئے نے اسلام آدھے تھڈو بوائی بند کر پر گل دل سمجھنے کو <سؤال> کے دین اسلام پردے پر دے دا حکم دینا دے دے دی آواز نو لکم دا, حکم دے دا دین بھی غیرت والا رب بھی غیرت والا رسول بھی غیرت والا والے امام بھی غیرت والے سڈا مذہب بھی غیرت والا امام قدس گدالی کٹ سسرالی آرما گھر عورت گھر بہ کے لنگری سوٹا کٹے لنگری سوٹا سمجھتے ہو دوری ڈنڈا دوری ڈنڈا کٹے سڈا امام بگا دالی خیر پہاڑو یہ تو ڈنڈے کی آواز بھی باہر نہ جا ہا تچے گا گاوی جدو یہ نچے گی جد گانے گا مڑ دے دروازے دے دے خدا کی دی دی جہان تو خالی نہیں ہو سک یہودی نے اس قوم نو پاگل بنا جی دی وجہ قربان جاوا میرے دوست گل کر رہے تھے محمود غزلوی سلاؤدی الدین بھی محمد بن قاسم سمر گئے کیوں نہیں جانے شیخ سادی دی زبان نال حکمت بیان کر شیخ شراضی رحمت اللہ تعالی اسلام نے عورت ندے دا حکم کیوں دیتے؟ اے حکمت کی راز کی, اے کی اے بول دے یار مردار جیوراگ قربان جاواب فرما نے فرما اسلام نے عورت نو پرنے حکم کیوں دے ادی حکمت بیان فرمائیے فرما ما سی سپیاں جان دیا اکثر دریاو نے لبدی کراچی منوڑے بندہ جائے ات جناب علی شمار ہی کوئی سمندر دے کنارے بڑی سپیاں یہ اکثر پانی بچوں لبھیں سپ چو سنی ہو سپ اے پانی تو باہر لبدی نی فرمایا سپ دوسم دسم سپ ہووے جہاں سمندر دے سینے بچ سپ ہووے جڑا باہر ہر پیر دی ٹھوکر کھاند جڑا سپ سمندر دے سینچ وے قدرت خدا بندی زندگی چ ایک بار پانی تو تاہر نکل دوں کھلد منہ کھلدا ات سبنم قطرہ قطرا پائی مہ بند ہو جانا وے دے سینے چلا ہی زندگی گزار دے نہ نگاہ پہ نہ پہو تہے پیا وے فرمایا ٹھوکر کھانا ہر کمینے کی نگاہ تھلے آرما جائے ویخ لکنکمت ویخ جہ کیا جدو جد نکلے گا دے ادوچ تر یقہ ہوئے ہو ایسا موتی ہے جیسی پوری دنیا مول نہیں بن سکتی میرا مزدو کتنے جانا سے تھی شروع ہونا کرم چیز کرتی چپ کر لکن دی بھی حکمت جدو لکیا ہویا سپ نکل جائے درجک اس قیمت کوئی نہیں آرا جگ کٹا ہو جاوے اور جڑا سر ہر نگر تھلے آ ہر پیر دی ٹھوکر کھانا وے بھی موتی بنتا لیکن او خام موتی آخرال رنگ کا موتی آپ او کی خام بیکار. کوئی قیمت نہیں خام موتی آم لے پر درجتا درجتا سپ دن دے جی سب نا قطرا لے کے لک جہزادی فرما نے سڈے اسلام نے عورت ندے کا حکم تا ہی دے یہ جن لک دی جائے گی اے جنی دی جاوے گی تا پھر ادے موتی وہ ہو پیدا ہوا جہد نا خالد بن ولید ہوا جا سانی دنیا تی آسے نا محمد بن قاسم ہوا گا کا نا سلطان ٹیپو ہوا گا کا نام محمود ہوے گا یہو جہ موتی آنگ جنہ کی مثال ہی نہیں لے جہی ہر نظر تھلے آئی جہی اگریزاں نے جنوں اگریزاں نے انگلش پڑھا کے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گان تھی چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گان تھی اب ہر شمائے انچو من پہلے چلا گئے تھا جد اگری فیض دے یہ پہلے ایک خرد بتی سی ہوں محفل کی رونق جد محفلان رونا بن دی ہر کمنے دی نگاہ تھے مڑیات موتی بنتا نہیں جی بن پہ کوئی عمران خان جمد ہے چوری لے جا پر بھائی جا تھارے جگ نگ کر سوکھ نہیں دے آئیے کوئی نہ حکمت لکن دیفیا نے کیا کیا فون نشاور کیسل اصل تصل تے سوفیا نے دسیا تو ہے تا میرے آقا امام دور نے فرمایا شادی کیوں ہوندی ہے شادی دا مقصد کی ہے کیوں بھائی تہن پتہ ہے وہ پتہ ہے جی شادی دا کی مقصد کی؟ بندلے بابو خبردار دند پتہ ہے جی شادی کیوں ہوں تھوانو یہ پتہ کوئی سنت تھے آئے مقصد کی ہے اقبال اقبال نے کیا بسارت ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور ہر حکمت والے کام دا ایک عظیم مقصد ہے جیڑا رب سونے دا بنے کام ہے وہ پیچھے جیڑا مقصد ہے وہ نو فطرت دا مقصد ہے <میدر> <سلام> کی فطری مقاصد لئے جس کام نو بنایا اقبال ہے یا سلمان فارسی کا فروخی آلم جہ سمجھ سکتا ہے سنا و اقبال فرما فرمایا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نانی یا بندہ سہارا یا مرے مولا سونے نے آ میں شادی دا مقصد دسا مولا سونے نے مرد عورت دا جید ملاب کیوں بنا ہے جوڑے نو وقت کیوں کی مقصد مولا نے اولا دتم کا وقا بنا لکھ دے نے فرمایا شادی دا مقصود دیا تھا مولا شادی دم تھان کتنا کلفٹن دا چکر شکر مار آئیے کمر شریف آئیے پہلے پانچ سال تے ہی نہیں دے جی ٹکی لی گولی لئی پہلے پانچ سال آزادی ہو وہ جڑا آپ اپنے ہتھیاں اپنی اولاد نو قتل کرے وہ کی سمجھے شادی دا مقد کی ہاں یاد رکھی شادی دا مقصود آدم نیک سال اولاد ہے مولا سونے نے اس جوڑے نو ملایا ہی ملا تاکہ میری مخلوق ودے میری مخلوق پر آد بچے دو ہی اچھے بچے میں آخیا کیری جا ل کما ہو میں آخیا تھور فٹے منہ کی تمجے میں جمع ایسے میں پال اے نہ تمے نہ تگ نہ رکھا آپ را سیک فکر جور پالیا فکر مو منت میرے گھر جن جم پی دے دشمن اے تھوڑے تو فرمائی شادی کا مقصود آدم کبڑا اولاد خاطر اولاد دی خاطر جوڑا بندی لہذا اے جسم جی باغ آتمی اتدیب تدا آدمیت دیپتے دے سیا زمین بھی آلہ ہو بیج بھی آلہ ہو فصل شاندار بردیے باہ آدمی ہو رہی ہے لہذا زمین بھی آلہ بیج بھی آلہ ہو پودا ایسا جمے گا جہاں نو لکھ کرے گا ہاں جی یہ بوٹے جڑے نا یہ بوٹے جڑے نا اے جس باغ دی ابتدا میراسی کرن اتے نہیں جم جی جس باغ دی ابتدا خسرے کرن اتنے نہیں جم د جس باغ دبتدار ابتدار کنجری کرنے جس باغ دبتدار نبی تیرے آخ انعام دار نے فرمایا کن کھول گے ببو کیوں یہ باغ آدمیت کی کیرتدار ہے نا اور رب رسول یہ چاہتے کہ جیڑا بوٹا بھی نواں آئے وہ پلدار بھی ہو فلدار بھی ہو چانا بھی تے خوشبودار بھی ہو جمے کنڈیا والا نہ ہوا لنگے او کنڈا لگ جائے ایسا فلا جا لگے ایندا جائے میرے سونے نبی نے اس باغ کی ابتدا تڈو نبی فاقل نے فرمایا اے دی بنیاد آلہ رکھو اے دی بنیاد آلہ رکھو تاکہ پودے کہ پودے اے جم خیال رکھو اے کنجر پھولے نال رکھو اے دی ابتدا میرے فرمان نال رکھو رب دے خوران نال رکھو مولا سونا مولا سونے نبی نے سبق دیتے مولا سونے نے آپ نبی دے سبق نو دا حکم دے مان والو جیو میرا سونا فرماوے او کر بچ سکتے ہو سناو پورا ارشاد ربانی فرمایا ہوا میں آتا کمر رسول فخل الله تخل شدی درما جو میرا رسول دے لیا جے جڑی شے تنا فرماوے اون دے تو رک جا جے اللہ ڈرے کی مطلب جے تسو میرے رسول دے دچھے چلے میری پکڑ تو بچ جاؤ گے جے میرے حبیب دے مخالف چلے مڑ میرا اداب سخت جے آ ہوں دسا میرے آقا نے کی فرمایا قرآن نبی نبی دے فرمان دی اہمیت سامنے آ جائے میرے آقا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدیس وہ سنا لگا و جس حدیث نو میرے نگری لاہور تاجدار ادور دا گنج بخش نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کش فل مہجوب شریفر نقل ہے میرے آخ عرامدار فرما نے فرمایا ہے کہن النساء آلار بات المال ول ہس بو بول بول بول مرے میرے آخار فرما نے اورت بھی آئی سار وجہ مال دی وجہ نال سب دی وجہ لال ہوسن دی وجہ لال دین دی وجہ لال یہ چار وجہ لال عورتیں میرے سونے نے اشارہ کہ لوگ وے بڈی باوے جیویں پر سونی ہوئی حسن دے پجاری نے پجاری نے وہ با وے دیو پکڑی چٹا چوتری کھانے پینے تے کئی برادری نو کئی خوش نصیب تین نو ویخ فرمایا چار وجہ نے جنہ دی وجہ جب آئی فرمایا یا حسن دی وجہ مال دی وجہ دی وجہ برادری اچھی ہے یا دین دی وجہ سن میرے آقا نے تینو میں کی حکم دتا رے میرے آقا ارامدار نے فرمایا فعلیکم کمبا اے میرے اے میرے امتھی نہ حسن ویخیا جے نہ برادری ویخیا جے نہ مال ویخیا جے تھوڑے واسطے وہ چنگی ہے جیڑی میرے دین والی ہو میو لگتا ہے پچھلے خالی <سؤال> جگہ پور کرو شا تٹ پوڈی قوم بھی بڑی دیر مسلا یہ ہے اگلا علماء ہوں سن خالی تکریر کرتے سن اور نال تقریر کرو ہر چند منٹ بعد انہوں نے رگا چپ کے ہلاؤ موڑے اٹھتے اتو ٹپ جی آپ تو موڑ تک ہو کے بہن ایو بیٹھے ہونے جی جان ہی کوئی سراپا توجو بن گئے <laughs> پر اپنے اپنے نصیب دی اپنے اپنی سمجھ دی خوش نصیب جدی تقدیر دے اندر مولا نے اپنا دین لکھ خدا دی میرے آقا نامدار نے فرمایا فال کار اے میرے امتی گل کر جا اگر مال لکھ برادری کا بھی خیال رکھنا چاہیے حسن کا بھی خیال رکھنا چاہیے مالداری کا بھی خیال رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے یہ کوئی ہر جل چیزاں نہیں لیکن ہر شہر پہلا دین کا خیال رکھنا چاہیے ہر شہر پہلے سونی بھی رچ کے ہووے امیر بھی ہوج کے ہووے بردری بھی اچھی ہو بےتین ٹکے برابر سونی بھی نہ ہووے سونی بھی نہ ہووے مال تال برادری بھی آبی میرے نے فرمایا اے دنیا چ جنت دیوی دنیا چ جنت اور خدا دی قسم کر کے آنا میں تجربہ کر بھائی حدیث رسول تجربہ نہیں کرنا چاہیے ادمانا کی پر میں جو جو اے اے مرد دے جہان بھی سوکھا وے بخاری دی حدیث میرے آخ عمدار نے فرمائے بخاری شریف کے اندر حدیث باغ آؤں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار نے جدو اپنے پوتوں اسماعیل دی شادی فرمائی آپ سرکار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو ملن آئے گھر آئے نی حضرت اسماعیل گھر نہیں سن آپ شکار نو نکلے ہوئے سن گھر والی گھر سی یعنی آپ نو مبارک آپ پوچھے میرا پتر کی دے گیا ارد کی ادور شکار رکے پوچھے سنا کزارا پیا کزارا پیا ان ادور بڑے اور اللہ دبیل گل سنیے دے میرے پیر سلام آدل میرے پر نا سلام آخال کھیں چوکھٹ بدل حضرت چو اسماعیل سرکار دو گھر آئے بیوی احلیہ محترمانے والد گرامی دے سلام پیش فرمائے فرمایا فرما گیا نے چوکھٹ بدل فرمایا جا تینو تلا کے انہیں آخر ہے راجنی نہیں سمجھ آئی فرمایا یہ دوسرا ویا فرمایا دوسری شادی فرمائی شیر ابراہیم خلیل گھر نہیں سن نو مبارک گھر سن پوچھا میرا گیا آپ نے گزارا عرض کر دی ازور بڑے اللہ دا شکر بڑے اللہ دا شکر بڑا ہی سونا گزارا پیا فرما نے میرے نو سلام آخی نہ سرکار جد واپس آئے آلیا موترما نے اپنے والے گرامی سلام پہ تے فرمائے پیغام دے رہے یہ چوکھٹ ٹھیک ہے یہ نکم کی رائے تھی ہوں اللہ دبی نے ان چوکھٹ فرمایا بخاری دے دل لائی سونے لبی نے ان چوکھٹ فرمایا چوکھٹ کی نو آخ دے پتا جی چوکھٹ کلو آدھے نہیں یار صحیح ماننا نہیں بیاں بوا لگا دے اتوں جیڑا چوکھاٹ لگا ہون ہوتا چوکھاٹ باچی لیں گے لگتا ہے وقت سن جٹ بنا سن وزا لگتا سی آٹ جب تک چوکھاٹ سرمت رو بوا اپنی تھاندٹ سمجھ آئی جی کوئی نہ مطلب مرد عورت رائم تے مرد قائم ہل جائے یہ کرمال پہلے ہی ہل جائے گا چوکھٹ ہل گیا بادشاہ تے وزیر جا رہے سن سیر نیک مزدور کم کر رہا س ہاں ہا ہا چل آ تقریر چاہ میں پیندہ رہ لال مولا روم نے اپنی کتاب دے اندر اے حکایت نقل فرمائی بادشاہ وزیر شہر نو جا رہے سن ایک مزدور کم کر رہا سی تھلو ایک چمکا دے یار بڑا طاقت والا بندہ وزیر بڑے سیاح ہو نے آخیا بادشاہ واہ اپنی طاقت نہیں پیچھے طاقت ہو رہی پیچھے طاقت آخر یہ انہیں آخیا میں تینو سابت کر واؤں نہ وزیر نے اس مزدور دے دا پتا, لائے. پتا لگا وزیر نوں کے وزیر نت لگا کہ مزدور کی گھر والی بڑی دیا ندارے وزیر نے چھاپا مارا مزدور جدو شام نو گھر گیا سوٹا خلوتا وہ بڑھیا سوٹا تا رکھدیا سن بھائی جی آدے مرد نو گسا آئے سوٹا لبن پو پہ لے آپ رکھد لبن کی لڑ نہ پہ آج لے کے ہاتھ چلوتی آدی آجا میرے بال تیرا ترا انتظار تو جو ہے ہاں جی یہ تبدیلی آ گئی یہ تبدیلی ہون کا وقت ویے نا ساری ویڑ بندہ کمہ کم کمہ کتے ہر منہ ملا کے شامی جد گھر آ باہر کھلو کے پہلے چھ کلمے پڑھ ل مولا سونے کدھر کرما علی جلال بیٹھے بلا یہ تبدیلی فید نے اور پتا ہی ہے تبدیلی اخبار دی زبان نال سنا اکبر علی بات اہلابادی فرما دیا بتاؤ کیا بنے گی علم پڑھ کر بی پیا کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر پی پیاں کیا بتاؤں کیا بنے گی بییاں بی شوہر شوہر پرو وقت سے پرکتوں والا رحمت والا بیبیاں شندین والیاں میرے آخا انامدار نے فرمایا تو میں حکم بڑی نوں کہ اپنے مرد نجد کرے مرد ہاں ہاں ہاں پر اج دی بڑی تو خدا فلا ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے. بڑھی اتنی توپی جڑے پاسے موہ لگ جاوے وہ علاقہ ختم الا اللہ پر وہ بڑھیا سن دی او بڑیا لب لبن نہیں لبدیاں قربالیا وا وزیر نے پتا لایا مزدور کی بڑھی دین مزدور گھر آیا بوڈی پانی لے کے پیش کیا بستر بنیا مزدور آ کے بہ گیا پانی کے ہاتھ پیش کیا جن تک مزدور کھانے تو فارغ نہیں ہو بڑی ہاتھ بن کے کڑی رہی ہے آخر بادشاہ وا گیری حال ہے جہی میں تینوں نہیں سمجھ آئی لے پھر تین کر کے بخا مزدور صبح اٹھدا صبح اٹھتا پانی میں. غسل گسل کرا غسل کرا کے کپڑے پوندی کپڑے پوا کے روٹی کوندے روٹی کوا کے جدو گھر نکل لگتا پیر چون جا, جا میرے سر دے سائی اللہ دے حوالے میری دعواں ترے نال شالاجی ہوں یار نکل آ بندے نو اپنی بیوی اف کی چا آخ خدا دی قسم بندے کا دل باغ بہار ہو جاتا وی آخیا گل تو بڑی وزیر نے دو پپے کٹن لبیاں پتیاں بنایا ہائے نی ہائے تیرے کیڈا سل مور تینو تو چار دیوار تول وی اپنے میاں نبا رکھا تیلی لیلا کے رات جان پچھلے دار برباد ہو جائے نے پفے کٹنے مرداں دی گل پوچھنا می اس زمانے پردہ واجب کوئی پتہ نہیں رنگ شتان والا اے دو مزدور دکھا نہیں تیرے گھر والا تو دی أو لگا با اینی کرنا سی مزدور شام آیا اس دن ڈنڈا ہاتھ ہی آخ مائیں نہ روٹی نہ ٹکر نہ پانی سارا نظام ہی تبدیل ہو مزدور بچارہ پریشان اپنی تھا تھے او پریشان اپنی تھا تھے رات گزری بڑی مشکل نال صبح صبح مزدور بکھا بغیر غسل کی تے جدو کام دیا وزیر آخر بادشاہ وا تدی بادشاہ دے لے مزدور تھکیا ہارا اٹ دے پہلی منزل تھی نہیں اپنی ہر چوتھی اٹ پہلی منزل تو اتھر لے وزیرا اے اے اے تھی تھلے آج وزیر اے او طاقت ہی جڑی میں مکا کے آیا بادشاہ آخیا مرے یہ میو تو پتا لگ گیا میں لیا کر سی کرتا سن آخیا مرے ٹھیک ہے میں تو مشاہدہ کر لیا میو تو پتہ لگ گیا پر ادا خر س میں نوکر ودیر بادشاہ نو لے کے مزدور چلا گیا بادشاہ کو لونے بادشاہ نے جا کے بو آخیا وے اے سارا میرا تے میرے وزیر نہ تیرے میاں دے کوئی خرابی ہے نہ وچ کوئی خرابی ہے ٹھیک دو چلے ہو مزدور شاہر وہی باہر پھر دوسرے دن جکام گیا نا تو وزیر بادشاہ لے کے گیا چوتھی منزل سے پی جی آخشاہ پچھلی جی سر سے بوا پیا تو فرمائی تا گھر کے میرے آقا نامدار نے فرما ل کمب تینجے جی جنت ہزار بار خدا نخاستا جی لب جاوے بے دینی تے مڑ جیوں دیں جہنم خدا کی قسم کر کے نہ دماغ رہد نہ دل رہند ہر شہ چی اپنی تھان دان بندہ اپنی تھان دان آج ساری پریشان کوئی آخر جی مجھے آ پریشانی کوئی آ پریشانی بڈیاں اپنی مرد اپنی تھانشان نے پر یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ میرے باغ نبی فرما دے ترد جہ مولا لی سی رت چلے بی جنت دے چلتے پیرا تلے گھر دا خلیفہ پہ جمے گا تو جو تا اقبال فرما دے ارے کا پائے حجاد میں ایک حسین بھی نہیں کا پلاج میں ایک حسین جی لو پار اقبال فرما دے کوئی علی دے نقشے قدم سے چلنے والا ہوگے کوئی خاتو نے جنت کے نقشے قدم سے چلن والی ہوگے حسین اج بھی جب زمین آلہ بیچ بھی, آلا، بھی آلا، تب بوٹا تھے آپ اس باغ دی نی بھی ابتدا بھی بول چمکنے رب د قرآن تین اسلام لاغ آل ہے اتے اک نہیں جمنے توجہ توجو مرد بھی دین والا ہو سدیش دماط محت سیم فرما نے نبی سونے نے دوواں نو اشارہ فرمایا اے مردو تسا دین علی بوٹی لے بے ایپیو دی تسا دین والے مرد لے پیار مرد بھی دینے والا ہوئی تو میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جدو دین نو اپنا مرد ویخ دل نظر کردیا اکھا اکھاں جی اکا ٹر جی جدو دین دار میاں بیوی آپس دے اندر ایک دوسرے نو محبت نال ویختے ہیں تو مولا سونا دوتے محبت دی نگاہ فرما دا. ہاں ہاں ہاں ہاں بڑھا اپنی تھانے پٹی ہونی تھانٹی آپ ربر آپ جوڑا ہوا دین بڑی اے ہوا یہ ایک دو نو ویخ رب رحمت فرما شیر خار دار درخت نہیں لوگے اتنے باغ وہ باغ لوگ جا سبا نہ کھا تا کر گیا فی خری فرما میاں محمد بخش فرما ہے فرمایا تمے کھوڑی ہو جہجی ماں محمد اوہ جی فرمایا ہے میری اما پاک نو مہینے جن تک میں پیٹ ہر روز قرآن دا ختم کر دی سی سون سون پکا لیا ہر روز قرآن ہو فلم تھیٹر پورا ٹھیک توجو جی مطابق اولاد جمدی اے جان کی ماں پیٹ چلطان ری دیا بڑکا سن سن کے ایڈے نہیں انہوں کو برداشت کوئی نہیں بس بھائی تا جمے آئی فرمائی ابا پاک بھی ہونے بھی یہ پل پودا بھی تو امنا بوٹا بھی او جو فرمائی سیانے آدھے سیانے آدھے بیج پائیے دا تے دربوزے دی امید رکھنے والا پاگل ہے بیج بندہ پا بندہ خربوزے تبل گیڑ اثر ہے حضرت بن ہر شاہ پوری رحمت اللہ تعالی اللہ گزرے نے ایک پتر سی وہ شرابی بن گئے شراب لینڈ نہیں اے میرا کسور ہے. کیونکہ فقیر سن سمجھتے سن فرمایا جس رات اثا ہم بستر ہو جس حمل دے آلے پیدا ہویا ہے اس رات میرے اندر لون حرام دا ٹاپ گئی ایسی فرمایا ہے ساڑھے گھار لون نہیں تھی اصلا لون گوانڈیاں تو لے آئے تھے او لے کہ ایسن کسے بادشاد درباری چھو او سی ظلم دا ظلم دا کھٹیا ہویا لون او لون میرے اندر گیا ہے میں ہمری ٹہرے جمع ہے میم چیری نہیں توجہ فرمائی. آج اپنی خبر کوئی نہیں نہ ماں نو خبر ہے نہ پیو نو خبر ہے فرمانو گی میں آیا ہوں دعو نال نہیں لینا یہ نا پٹڑی دے چڑھا ہو سی رکھیے کہ جڑا بی لیا ہی نا یہ اپنے بیتابک فٹے تو جو ہے جی باغ کی ابتدا ہو جی ابتدا ہو اپنے گھر پہلے آدارے کر جانا گھر والا بھی بعد چیخ لیا بغیرت بغیرت کی شادی کی نہ ہو ایتر جمے وہ کتنے دیندار بنتا جنو اپنی بڑھی درت جا پو ایڈا بغیر اپنی بہترت نہیں رکھتا ادولا دیتو جمتا تو نے فرمائی پتر نے ویخی اپنی پیو کی شادی ویڈیو اے ویکیا واہ واہ شاندار خسرے پہ نچ دیا آبے آخیا آخیا سونا گل میری میری شاد بھی یہ خترے ہونے چاہیے نہیں توجو لین اس گار کتھے رحمت ہو سکتی ہے جی دی ماں بھی نچے بہن بھی نچے ادا بھی کسم کر کے اسلے جہاں ماں دی عزت دیر کھا ہوت خیر خا ہو نہ بیٹی اپنی بیوی کی خیر خا ہو جنگل دا خنزیر بہتر ہے میند ہے فرماؤں دے نے فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چندہ سگ کتے دا چ بے شرمی نے پور لو أو یارا ساگ سروں دا چ اون دے پگ ناج نہ ہو اپنے اندر جاتی مار کے میں کی بویا کو سنگی سنگی نہ کریے نال کو سنگی سنگی کریے آتے کل نا لاجی نہ لائیے ہوں تم کدی تربو نہ بڑے تمے بن د بہ تو مکے لے جائیے کچے او کدی ہنس نہ بن دے موتیاں چوگ سوگائیے ہوں کڑے خو کدی مٹھلا باہو کھو خو کدی مٹھلا بہو سہ منا گڑ پائیے دوستو دوست میرے آقا آخار نے اس باغ دی دائی ابتدائی نی اور آری دیپت دا تام کے رکھ دا حکم فرمایے کہ حسن تنا مریاج مال تنا مریاج برتری مریا دین نال کن نا پیار کر دیوار جے پھر گھر بسا لیا پھر خیر ہی خدا ادا قسم کر گیا نا مال جنا ہو مال جنا ہودار نہ ہو بندے مال نہیں اطمینان دے حسن جنا ہون دار نہ ہوسن اطمینان نہیں آردری جن اچھی ہوتی ہو نہیں آنے چیز نہ ہون ہو بندہ سکھ تکنچ رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا دکھ سم کر کیا نا بیوی ہوئے تین او مرد دی مرد دی عزت آرو شان اور شوکت دنیا اور آخرت ذمہ دار ہو دی ہر و, و برباد ہو جاندی ہے یہ بڑھی بے پر آج کل پردے کی گل کریئے گیرت گل کریے تو قوم دشمن بن قوم آدی ہے لے مولویو بھی تسا نمی گل یہ نوا کام میں؟ دور بدل گیا زمانے نال چلو دور نال چلو میں موبائل نہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے نہ دور کا خیال رکھتا ہے مومن ہر دور میں اپنے نبی کی شریعت مومن آدھا پام زمانہ جیو جہا بھی ہو اپنے محبوب دی شریعت ویکھا گی خدا دی قسم کر کے آنا دوستو درشا دالات ویکے دی بند بھائی دیا شادی ہی نہیں آئی چیٹے آ گئے نے جہاں مومن ہے یار سالوں کو دیار بیوی لبے چیٹے آ گئے نے چالی چالی سال اپل گئے نے دیار سانی لبے اور سب تعاشرے دن عورت د فتنی بزرگ فرمو دے فتنے دا سبب زن زر زمین زن عورت زر مال زمین جائد فرمایا اے تین چیزاں جڑیاں فیتنے دا سبب جدو بیوی ہون مرد ہون آ شادی اسلام دے مطابق شادی ہو اسلام مطابق اتر گھر جد جمدید اثر ماں باپ دا اثر میرے آقا نامدار نے فرمایا بچے دی ہڈی باپ نال بنتی ہے بچے دا گوشت ماں دے لفی نا یعنی انہاں نے دونوں حصہ بچے آ گیا دو آدت تے اچھا او خود ابا بھی بے نمازی نماز دیڑ لگے سڈیا عورتیں دیا بھائی سات سنت دین فارغ ہو گئی سیدھا آخنا تی پڑھنا میم کیوں آ جی گل آ گئی ہے نہیں سیا وہ جمنا نہیں سیا ات نہیں آخے آ کے تڑھتا نہیں مینو ایل خدا دیا بندیا یہ سات کرتوت نے اولاد اے نظام اے ماحول اے معاشرہ اے عذاب اے رب سونے مگر سمجھ والوں سمجھو یہ اداب ای خدا دی کسم کر گیا نا اور اے دے تو بچن دی اکوئی صورت ہے دینے مستفا پناہ لے لے سونے دے در جھک جا آ جا اور اتنے پلا لے لے ترے سارے مسائل ٹھیک ہو جائے آج, آج بھی ہو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا اقبال فرما ہے توفیق نسیح فرماوے تھوڑی آدری میری آدری اپنی بار گاہ چبول فرما اس محفل پاک نو قبول فرما کے بلا حافظ حیب دی شادی دی برکت حافظ صاحب برکت پاوے رب سونا رحمت فرماوے اور کوئی امام حسن درخوال اولاد تا رب اللہ پڑھنے ایک شعر سلام دا پڑھنے دعا پڑھ <سلام>